اب وہ پھر امبا رسول جو ہے اس ترتیب کے ساتھ زمانی ترتیب کے ساتھ کزبت قوم لوہ نمبر سرین جھٹلایا نوہ کی قوم نبی رسولوں کو اس کال الحم اخوہ اللہ تقور یاد کرو جب کہ کہا تھا ان سے ان کے بھائی لوہ نے کیا تم تقوا اختیار نہیں کرتے اِن رقم رسول امین میں یقیناً تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں پیغام بر ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں فتق اللہ و عطیون پسند کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ رسولوں کی دعوت کے ہمیشہ یہ دو حصے رہے فتق اللہ یا وہ عمد اللہ اللہ کی بندگی کرو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو عطیون اور میرا حکم مانو ممار سلام الرسول اللہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس کی اطاعت شخصی اطاعت لازم یہ معاملہ خاص طور پہ نوٹ کرنے کا اسر ہے مبارکہ مماثم الحمن اجر اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا یا اجرت کا طالب نہیں ہوں ان اللہ علیہ رب العالمین نہیں ہے میرا یا میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے فتح اللہ عن پس اللہ کا تقوا اختیار کرو اور میری طاق کرو کالو الو مینو نے کہا ہم تمہاری بات جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو کمینے لوگ ہیں گٹیا لوگ ہیں کمی کاری لوگ ہیں ہمارے کالب اما علمی بیما کالو یا عمل نے کہا مجھے اس سے کیا تعلق کیا سروکار کیا ان کا پیشہ کیا ہے کوئی لوہار ہے کوئی بڑھئی ہے تو مجھے اس سے کیا غرض ہے ان کا عمل کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کس طور سے اب حضرت خبابل عرد جو ہیں وہ لوہار تھے تو اس تو کوئی شرم کی بات نہیں کوئی اس کے اندر کوئی گراوٹ کی بات نہیں تمہارے بیارات اپنی جگہ پر ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جو دولت والے ہیں پیسے والے ہیں وہ باعزت ہیں اور جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے ان حساب ہوں اللہ علیہ ربی نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمہ ہے لو کا کاش کہ تمہیں شعور ہوتا انا مما بارین اور میں ان پہلے ایمان کو جھڑکنے والا یا دھتکارنے والا نہیں ہوں ان انا الا نذیر مبین میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کر دینے والا کال الم تنتہ علو ہو انہوں نے کہا کہ ارو اگر تم باز نہ آئے لَتَكُونَنَّ مِنَ <الْبَرْجُومِين> تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے سنسار کر دیں گے تم ہو جاؤ گے سنسار ہونے والوں میں سے کادرم بین إِنَّ قومی کا <كَزْضَبُون> انہوں نے فریاد کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے فَفْتَحْ بَيْنِي و <وَبَعْنَهُن> تو اب فیصلہ کر دے اعلان فرما دے فیصلے کا میرے اور ان کے ماں بہن فتح کھلا فیصلہ وہ وہ ام مئی اور نجات دے دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو من المنی نہل ایمان میں سے پان جائیں مم تو ہم نے نیاز دی اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ تھے فل فلکل اس کشتی میں کہ جو بھری ہوئی تھی لدی ہوئی تھی اس لیے کہ تمام حیوانات کے ایک ایک جوڑا جو ہے اس کے اندر رکھا گیا تھا تاکہ یہ سلسلہ جو بھی تھا جو بھی تخلیق ہوئی ہے اس کا سلسلہ جاری رہے سما اغرکنا بہادر باقی پھر ہم نے باقیوں کو جو بھی تھے ان کو غلط کر دیا ان نفیز آیا اس میں ہے نشانی وما الْعَزِيزُ اخسرین ربکل عزیز الرحیم کزوت عاد لَهُمْ اس کال لہم تَتَّقُونَ این لَكُمْ رسول المین میرا یہ خیال ہے کہ جہاں آپ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے صرف تکرار ہو رہی ہے وہاں ترجمہ نہ کروں میں فتح اللہ وقت کا تخبہ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو مماثل رب العالمین تبنون اب کلرین آیتن تابسور یہ نئی بات ہے کیا تم بناتے ہو تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی صرف اس لیے کہ تم رہو ایک شغل کے طور پر تم نے اس کو بیکار کی نشانیاں بنایا ہوا یہ ایسی تبدن کے اندر ایک کمی یہ بھی رہی ہے خرابی رہی ہے ہر قوم نے چاہا کہ ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر جائیں کہ ہمارا نام جو ہے زندہ رہے حالانکہ ان کی افادیت کوئی نہیں اب یہ تاج محل بنا دیا گیا کیا اس کی افادیت ہے کروڑ ہزار روپیہ خرچ ہوا اس وقت یا احرام مصر بنا دیے گئے اسی طریقے سے یہ کہ اس طرح سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے تو آج کا بھی معاملہ تھا یہ تبلونہ بالکل آیتن تابس اب اس کام کرتے ہو بطن تخذہ مسان تخر اور تم ایسے ایسے محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ایسے زوردار محل وہ محل تو ابھی تک کھڑے ہیں چاہے وہ گھر کا محل ہو وال ہو کوئی اور محل ہو وہ محل تو کھڑے ہیں لیکن رہنے والے تو نہیں رہے لیکن بنانے والوں نے ایسے بنایا تھا گویا تو انہیں ہمیشہ رہنا ہے جب بار اور جب تم پکڑتے ہو یعنی کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہو تو پھر تم پکڑتے ہو بڑے جبار بن کر ظلم کے ساتھ سختی کے ساتھ فتق اللہ و تعون اللہ کا تقواہ اختیار کرو میری تار کرو بتک اللہ امد نہ کمبا تالمون اور اس کا تقواہ اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کی جو تم جانتے ہو تمہیں مال دیا ہے اولاد دی ہے اسباب دیے ہیں یہاں کی اچھی زمین دی ہے سرخیز علاقہ دیا ہے یہ بہت زرخیز علاقہ تھا کا جو ساری چیزیں تم جانتے ہو امد نہ کنب عام بنین تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپائیوں کے ذریعے بیٹوں کے ذریعے و جناتین ویون اور باغات کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے انی اخاف والے کو مذاب عظیم مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا قالو ثواؤ نہ لینا او آستہ ام لم تک انہوں نے جواب دیا کہ اے خود تمہارے لیے بالکل برابر ہے خا تم واس فرماؤ اور یا تم یہ واضح نہ کہو تمہارے واضح کا ہم پر کوئی اثر نہیں آستہ تم واضح کہو اب آستا خاص تم واضح کہو ہم لم تو میرا تم آز نہ کہہ رہے ہو یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں وہ پرانے جو ہیں لوگوں کی چیزیں ہیں جو دہرا رہے ہو فرسودہ روایات ہیں وَمَا نہنوں میں اور ہم پر کوئی الاب اذاب آنے والا نہیں ہے جس کے تو ہمیں ڈھونس دے رہے ہو اور جو جس کا ڈر ہمیں سنا رہے ہو فقت زبو ہو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان نفیزہ لا آیا اس میں ہے نشانی وما ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وہ اور کا ہے فرمانے والا سبود المرسلین اسی طرح جھٹایا سبود نے رسولوں کو اس قارم اخوہ اِنولین کیا تمہیں اسی طرح چھوڑے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چھوڑے جاؤ گے تم جیسے کہ تم رہ رہے ہو آمنین امن میں فی جناتین باغات میں وہ عیون اور چشموں میں وہ اور کھیتیوں میں وہ نقد اور یہ کہ کھجوروں کے جھنڈ ہیں تل و کے جس کے گاھے جو ہیں جس کے خوشے بڑے ملائم اور نرم ہیں وہ من الجبال میوت الفارحین اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو بڑے پرتکلف فتق تک اللہ ہوا تھی اور تو تم اللہ کا طبعا اختیار کرو اور میری اطحت کرو بلا تو چیو امر اور نہ اتحاد کرو اپنے ان سرداروں کی کہ جو اصلاف کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں اللہ دینا یوف سے دونوں جو لوگ کے زمین میں فساد مچاتے ہیں اسلحہ نہیں کرتے کالو انتا انت میر المساً قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اصالح تو نہیں ہو مگر ایک سہر زدہ انسان تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے کوئی آصف کسی کر دیا ہے مانتا اللہ بشر شرم نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان فاتح بے آیت ان کو تم سوادین اگر سچے ہو تو لاؤ کوئی نشانی کالحاضی ناقت اللہ شرم الکم شرب و معلوم حضرت سوال نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے تمہارے مطالبے کے مطابق یہ اونٹنی کی نشانی تمہیں دے دی گئی ہے لیکن اب روڈ کر لو ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے لہٰ شرمکم شرگ و یومن معلوم باری ہوگی وہ اونٹنی جو ہے اس چشمے کا پورا پانی پی جاتی ہے ایک دن اور پھر یہ کہ ان کے جو احوالات ہیں اگلے روز وہ اوٹنی جو ہے اس کا نادہ ہوتا تھا اور ان کو ملتی پانی ملتا تھا وہ چشمہ میں نے دیکھا ہے میں گیا ہوں چشمے پر بھی بلا میں اور دیکھو اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا کسی بھی برے ارادے سے پیا خدا کم اذاب یومن تو تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا پکڑوہا تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی اس کو اکڑ کر دیا اس کا نہر کر دیا فاسمہ آدمین تو وہ ہو کر رہ گئے ندامت کرنے والے پچھتانے والے فاخرحم العذاب انہیں آ پکڑا عذاب نے ان فی لے کر آیا اس میں ہے نشانی وما ماں کان آپ لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے وہ ان رب کلح العزیز الرحیم اور یقینا آپ کا پروردگار عزیز ہے اور رحیم ہے کرزمت قوم لوت المرسلین اسی طرح لوت کی قوم نے بھی مرسلین کو جھٹلا دیا لطن لکم رسول ال امین فتق اللہ من اجرین ان اجن رب العالمین اطاۃۃ سکران امین اللہ عالمین کیا تمام جہانوں میں تم ہی ہو وہ لوگ کہ جو مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو وہ تدرون ما خلق الکم رب اور تم نے چھوڑ دیا ہے ان کو جن کو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے عورتیں منائی ہیں وہ تمہارا جوڑا ہے ان کو چھوڑ کر اور تم جو اپنی شہمت ہے اس کا تقاضا پورا کر رہے مردوں سے ماں خلا کا لقم ربو کو تمہاری بیویوں میں سے بلنتم قوم عاد آدور حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت ہی حد سے گزر جانے والی قوم ہو کالو لائن تنتح یا لوت انہوں نے کہا کہ لوت اگر تم باز نہ آئے اپنے سواس سے اور نصیحت سے اور ہم پر تنقید کرنے سے نتکن پخرجین تو یہاں سے نکال باہر کیا جاؤ گے قال نیل عمل من بن القادین ان کا میں تمہارے اس عمل سے تمہاری اس غلط جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے میں بہت بیزار ہوں رب نجنی واہلی مما یاملوں پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا اور نجات دے ان کے عمل سے بل چین واہلہ تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی اللہ عجوز انفلغابرین سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی ادرت لوت کی بیوی سمدمن الخرین پھر ہم نے اٹھا کر پٹک دیا باقیوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے وہ امترنا مترا اور پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی فسا تو بہت بری بارش تھی کہ جو ان خبردار کیے ہوئے لوگوں پر نادر کی گئی ان نفیز علیہ کا اس میں ہے نشانی و کان و ان نربک الر عظی الرحیم کرتبہ صاب یہ ہیں بن والے یہ قوم شعیب کے لیے یہ پہلے بھی آیا ہے مدین والے یا بن والے اکا اور اصحاب اعقا نے بھی جٹلایا رسولوں کو اسقار لحمّ شعیب العلا تقول اِن لقم رسول الامین فتق اللہ واقع اون ماں اللہ رب العالمین اوف القلا وقن و لا من المخصرین پیمانوں کو پورا کھرا کرو اور لوگوں کا سودا کم نہ کیا کرو وزن و بالقصاث المستقیم وزن کیا کرو تولا کرو تو سیدھی ترازو کے ساتھ بلا تب خساشیا ہوں اور مت گھٹایا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں بلا تا سوفل رد مفصدین اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے بط تق الزی خلق ہوں اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا بلجب الطورین اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے جو پہلی مخلوق تھی اس کو بھی پیدا کیا کالو ان نما ان تم المسہرین قوم نے کہا کہ بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے وما بشر و مانتا ہو تم مگر ہم انسان بہن نظم کازمین اور ہمارا یقین یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو گمان غالب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو عَلَيْنَا مِنَ ان كُنْتَ مِنَ تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوٹکڑا گرا دو قال ربی عالم و ماتل انہوں نے فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو تمہارے کرتوت اس کے سامنے ہے تمہارا جو طرز عمل ہے وہ اس کے علم میں ہے میری دعوت پر جو تم نے رد عمل ظاہر کیا وہ اس کے علم میں ہے فکشب ہو تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فاقت احموم عذاب و یوم تو انہیں آ پکڑا صاحبان کے دن کے عذاب نے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے پہلے وہ عذاب کی جو شکل آئی ہے کوئی ایسی تھی جیسے کہ صاحبان ان کے سروں کے اوپر تاری ہو گیا ہو ان نح کانزاب عظیم یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا ان نفیزہ لا آیا یقیناً اس میں ہے نشانی ماں کان اکثر لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وہ ان نہ رب عزیز الرحیم اور اے نبی آپ کا پروردگار عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی ان کی نصیح راز کرنا چاہتا ہے انہیں مہرت دینا چاہتا ہے اس لیے جو ان کا مطالبہ کسی حصے مرزے کا ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا